کہ بھئی ہم اپنے دونوں ہی طرف سے جو ہے ہم حملہ اسی اسنا میں یہودیوں نے بنی قریدا والوں نے کچھ اپنے جواسیس بھیجے کہ بھی مدینہ منڈورا میں داخل ہو کر پہلے یہ تو پتا کرو کہ مسلمانوں کے بچے عورتیں وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں تاکہ آج کل مسلمان بڑی کسم پرسی میں ہیں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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے مکے پہ مکہ بے آئے تو مکے کہ اس ایک اونٹنی کے بدلے ہم سے سو اونٹنی لے لیں حضور مہربانی کریں ایک اونٹنی آپ ہمیں دے دیں ہم سے سو اونٹنی لے لیں کہ نہیں میں تو نیت کر چکا ہوں گے, یہ زبے ہو گی یہ ذبح ہوگی مینا اب یہ تو قربان ہوگی میں نے کہا حضور سو اونٹے کر دیں ایک اونٹنی تو چھوڑ دیں کسی کو دبے ہو گا.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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون پہلے عمر ابن ود نکلا عمر امربن ود کے مقابلے پہ کون جاتا ہے تو سب صحابہ و تین مس میں سے کوئی ہمت نہ کر سکتا اتنا روپتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یارسول فاضل نے فرمایا اجلس بیٹھ گیا تم حضرت بیٹھ گئے اس نے دوبارہ للکارا کسی مسلمان نے جواب نہ دیا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 ہم تو بالکل دلیلوں بھی. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان قبیلے کا جو چونکہ چار ہزار آدمی تھا ان کے آدمیوں کو بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ بات کر. غطفان نے اپنے آدمی بھیجے اویا نہ اپنے حسن کو بھیجا وہ چپ کے چھپاتے حضور کی خدمت میں فرمائے کیا بات تو فرمایا دیکھو بنو غطفان تمہاری ہماری تو کوئی لڑائی ہے نہیں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 اور اگر یہ اللہ کا حکم بھی نہیں آپ کا حکم بھی نہیں مجرت ایک مشورہ ہے ایک جنگی چال ہے تو پہلے آپ ہمیں بترائے کہ مدشہ کیا حضور باغ نے فرمایا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ میرا ہو بات ایک مقید ہے, ایک مقید ہے, ہر بھی ہے ایک جنگ کی چال ہے ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو تقسیم کریں پھاڑے ان کا حضور تو پھر بات سن لیں یہ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 پھر مغرب پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ کے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ان ظالموں نے تیرے نبی کی نمازیں بھی کزال میرا اللہ آج ہم اتنے خوف میں ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکے اور اس کے بعد وہ مشہور دعا ہے حضور صلی اللہ علام کی کہ اللہ مستر اوراتین اللہ مستر اوراتین آمن لو آتنا خف لو آتی اللہم انزل اللہ اللہ صحابہ پریشان ہیں اور ایک شخص جس کا نام تھا نعیم ابن مسئول یہ کافروں کا بہت مانا ہوا دی یہ چھپتے چھپاتے چھپتے چھپاتے چھپتے رات کی تاریخی میں پہنچا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 نہیں وہاں سے چھپتا چھپا تھا اس نے کہا کہ پہلے ابو سفیان کے پاس جانے کے بجائے بنو قریدہ میں جاؤ وہ طرف قریب تھی وہ سیدھا جناب بنو قریدا کے پاس پہنچا رات کی تاریکی میں آواز دی تو قاب نے ان کے سردار نے اس کو بلا لیا اس نے کہا تم جانتے ہو میں کون اس نے کہا نہیں میں اپنے اس نے کہا تم جانتے ہو میرا حضور کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہے کہ یہ بھیا باقی آپ تو حضور کے دشمن ہیں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 45 دن میں ہم مسلمانوں کا ایک بندہ نہیں مار سکے وہ ہمارے چار مار چکے ہیں ابو سفیان اور اس کی فوج میں بالکل وہ وہ کر چکے ہیں واپس جانے کا اور وہ بھاگنا چاہتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ ادھر سے حملہ کرو وہ مروانا چاہتے ہیں اور یہ جنگ ہار گئے وہ تو مکہ چلے جائیں گے ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا بنو گطفان چلے جائیں گے اپنے کبائل میں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 ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کروا ٹھیک ہے کہا بس اس بات کو دل میں رکھنا دن میں کیسے نکلو میں دوسرا راستہ طے کرتا ہوا ابو سفیان کے پاس آ گیا السلام علیکم اداوتی او مارسور صلی اللہ اللہ کے نبی کے ساتھ میری دشمنی کا تمہیں پتا ہے کہا نام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 پھر ہم حملہ ابو سفیان نے کہا ہاں صدقہ کا نہیں مسیار نہیں بب مسود کی بات سچی اس نے ٹھیک ہے یہ بدبخت ہم سے دس آدمی مانگ رہے ہیں کہ وہ قتل کر کے حضور کو پیش کرنا چاہتے ہیں سلو کے لیے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک دس آدمی مانگتے اس نے کہا ہاں مانگتے نے کہا اچھا پھر میں آخر اپنی قوم سے مشورہ کر کے جواب دوں گا اب اتنی جلدی تو میں جواب نہیں دے سکتا انہوں نے کہا ٹھیک مشورہ کر لو لیکن اگر دس بھی نہیں بھیجو گے تو ہم حملہ نہیں کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شا کی نماز پڑھ کے بیٹھے اندھیرے میں سوچ رہے ہیں کہ بھائی نئیم ابن مسود نے جو کہا تھا کیا ہوا تو نعیم ابن مسعود جو ہے چھپتے چھپاتے چھپاتے چھپتے چھپاتے آ گیا اس نے کہا حضور اب مجھے ظاہر نہیں کرنا لیکن ان شاء اللہ اللہ پاک رحمت کرے گا اب یہودی اور قریض مل کر آپ سے نہیں لڑتے ان دونوں کو میں نے توڑ دیا حضور نے فرمایا وہ کیسے تو اس نے پر سارا قصہ سنایا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 تو تین دفعہ کہنے کے بعد بھی جب کوئی نہ اٹھا تو حضرت ادیفہ کہتے ہیں میں ویسے اٹھنے لگا کہ میرے پیر میں مئ چائی ہوئی تھی میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا سور نے سمجھا کہ شاید میں کھڑا ہو گیا ہوں تو آپ نے گھر میں اچھا کم ہی آپ ادیفہ اٹھو تم اٹھو میں آپ نے کہا تری یار آپ کیا کر سکتے انکار تو نہیں کر سکتا تھا لیکن میری تو وہ جان نکل گئی کہ سردی میں تو ابھی باہر نکل گیا ویسے مر جاؤں گا خبر کیا لے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 کچھ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک نشید ہو گیا اور اس حفاظت کے ساتھ میں چلتا چلتا چلتا چونکہ شدید اندھیرا تھا میں دشمن میں جناب اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں ابو سفیان آگ جل رہی تھی آگ سینکنے پہ بیٹھا ہوا تھا اور سارے سرداروں کو جمع کر رہا تھا الیکم یا یا قریش قریش الیہ الیہ یا قریش دوڑ کے آؤ دوڑ کے آؤ ہم فیصلہ کرنا ہے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 وہاں جناب کوئی چیز ہے ان کے تو تو راتوں رات بس صبح ہونے سے پہلے پہلے بدیرے سے بھاگ گئے جو اڑ گئے اڑ گئے جو مال مل گیا مل گیا جو خے چھوڑ گئے چھوڑ گئے کسی کے جانور چھوڑ گئے اور بھاگ گئے میدان صاف ہو گیا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 کپڑے اتار دیے ہم نے نہیں اتاری ہم تو اسی طرح تیار کریں اللہ کا حکم ہے کہ بنی قریدا پر فوراً محاصرہ کرو کہ چلو قرائش تو بھاگ گئے کہ یہ جو گھر کا دشمن بیٹھا ہوا ہے فوراً محاصرہ کریں اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دہیا جا رہے ہیں بنی قردا کی طرف تو ہم پہنچے بڑا, تفصیل بڑا عجیب واقعات ہے اس میں کہ بنو جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے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 اور کچھ صحابہ نے نماز وہاں بنی قریدا میں جا کے پڑھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حاک رسول اساب رسول اللہ تو آپ نے فرمایا قلعہ ہوماج الحق ان دونوں نے حق پر عمل کیا ہے کوئی بات نہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ائمہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر تو ائمہ فقہ کا اختلاف ہے تو مستحدین کا اختلاف ہے کسی ایک جانب کو ہم من کر نہیں کہہ سکتے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ماں بنیفا کا کال پسند ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کا کال غلط ہے اس کو من کر نہیں کہہ سکتے کیوں وہ اتحاد اس نے بھی کیا چاہے وہ خطا پر بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کلا کا جا کر محاصرہ کیا اور ان سب نے حصن میں قلعے میں بند ہو گئے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 اللہ اللہ کے رسول کا راز میں نے کھول دیا میں شرم سے وہاں سے بھاگا سیدھا مسجد نبی میں آیا اپنی بیوی بی کو بلایا میں نے کہا کہ مجھے اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو اسی لیے وہ اس ہے نے ابی بابا آج بھی مدین منورہ میں مریاد الجنہ کے ٹکڑے میں وہ ایک ستون ہے جس پہ لکھا ہے ابی بابا اسی کے ساتھ حضرت نے اپنے آپ کو بندوا دیا زندگی بات باقی تو انشاءاللہ بات اللہ بات دوستو دوستوں عزیز نوجوانوں دروس سیرویا علیہ سلاۃ وسلام کا یہ سلسلہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت و احسان سے ابتدائے ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم غزوہ کندک تک پہنچے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 اور جب تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی کہ اب اتنے بڑے دشمن کا جو چاروں طرف ہمیں گیر چکا ہے ہم کیا کریں گے وہ بلغت القلوب الحاجرا جب دل جو تھے خوف کے بارے گویا کہ وہ حلق میں آ گئے تھے اور تم گمان کر رہے تھے اللہ میں گمان کرنا کہ اب کیا ہوگا اور یہ وہ ایسا مشکل مقام تھا کہ مومنین جو تھے خالص ایمان والے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسے امتحان میں آئیں گے وہ بھی ہل گئے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 نہ انہیں کو گھر کا غم تھا اصل میں تو وہی چاہتے تھے یوریدوں آگے کسی طرح ہم بھاگ جائیں حالانکہ پلؤ دکھ لمن اختار یہاں اگر چاروں طرف بھی ان پر ایسے لوگ اور فوجی اور آور داخل ہو جاتے سمسلفتنا پھر ان سے یہ کے بت متلب کیا جاتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ فوراً آ جاتے یعنی جب اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اب بانے بنا رہے ہیں حالانکہ یہ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ ہم کبھی دے کر نبی کو نہیں چھوڑیں گے ہم پورا پورا ساتھ دیں گے بکان عہد اللہ مسکولہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے اس کے بارے میں تو پھر سوال ہوگا اللہ نے فرمایا میرے مدنی کو آپ فرما دیں کل نہیں انفا کم الفرارا فرار تم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 میں موجود ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے وہ آ حضور پاک سے کھیلا کرتے تھے تو وہ جب دوڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے دہیا کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ ابھی ہمارے لیے وہ کہاوا اور کھجور اور مٹھائی کدھر ہے کیونکہ حضرت دہیا ان کے لیے کچھ لاتے تھے, تھے تھوڑی تھوڑی چیزیں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 اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قرضہ کا معاصرہ کیا یہ ہوتی کے یہاں مدین منورہ میں بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ تین تھے بنی کے اور بنی نذیر اور بنی قریض اب ان میں سے صرف یہ بنی قریدہ باقی ان پہلے دو قبائل کا اجلاع کر دیا گیا تھا ان کو مدینے منورہ سے نکال دیا گیا اور وہ خیبر چکے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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے کہنے کے بعد فوراً اعلان فرما دیا اپنے صحابہ میں کہ ار رحیل ار رحیل لا ارل الا فی بنی قریضہ خبردار ہم میں سے کوئی نواز اصل کی نہ پڑے مگر کہ بنی قریضہ میں پہنچ گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دہیا جو ہیں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 جو اصل برین تھا وہ بھی یہودیوں کا تھا کہ ہو یہ بنے اختب جو ہے خیبر سے نکلا اور بکے پہنچا قریش کو تیار کیا بنو اطفان کو تیار کیا بنو سلیم کو تیار کیا بنو فضارہ فراد فضارا کو تیار کیا احابیش کو تیار کیا اور ساری دنیا کا لشکر لے کے مدینہ پہ حملہ ورو تو اب ضرورت تھی کہ یہودیوں کی قوت پہ ایک ایسی ضرب لگائی جائے کہ پھر ان کی قوت ہمیشہ کی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 اور بعض صحابہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو ہیں ظاہر حدیث کا تقاضہ یہ ہے کہ, لَا اِلّا فی بنی <قرائدہ> کہ نماز اثر کوئی نہ ادا کرے مگر بنی قریدا میں ہم تو وہی وہ پڑھیں گے صحابہ نے کہا اللہ کے بندے مقصد ہوتا ہے ایک بات کو سمجھیں مفہوم یہ تھا کہ بھی جلدی پہنچو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 اب ایک آدمی نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اللہ ضلع کثیر اور ایک آدمی یہ دعا نہیں مانگتا وہ کہ اللہ عرض مغرب مغلبتی بات نہیں وہ بھی عدیظ میں ثابت ہے وہ بھی عدیض میں ثابت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 پھر بھی ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اس دفعہ روزۂ مبارک پہ گئے نا جی تو بالکل جی گویا کہ ہمیں زیارت ہی ہو گئی اس دفعہ جی مدینے کی حاضری ماشاءاللہ بس جی کمال ہو گیا جی بس مراد کو سویا ہوا تھا اور یہ ہو گیا خدا کے بس کیا کل کی بات جن کو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ بتایا نہیں کرتا اور جو بتائے طے ہیں نا سمجھ لوگ ہوتی نہیں ایک بات ہمیشہ یاد رہتی جو برتن خالی ہو نا وہی بجتا ہے تو بہرحال ابھی تو بابا آئے سیدھے پھنسے تھے ابھی میں اپنی بیوی بی کو بلایا کہا کہ رسی لے آؤ بی ہے رسی لے کیا کروں نے کہا مجھے ستون کے ساتھ باندھ دو میں مجھے ٹھیک ہے باندھ میں کہا دیکھو نماز کے وقت مجھے کھول دیا کرو کیونکہ نماز تو میں نے پڑھنی اور نماز جب ختم ہو جائے لوگ چلے جائیں مجھے پھر باندھ دو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 ایک یہودیوں میں تھا کاب ابن اسعد وہ ان کا بڑا فہم والا تھا اس نے تمام یہودیوں کو وہی ابن اشرف کی حویلی میں جو بڑے بڑے ان کے یعنی فکر والے سوچ والے ساب رائے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل جو ہے میں نے سوچا ہے میری رائے میں تین طریقے ہیں ان کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آیا جی بتنا ہے وہ کیا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 پھر اور خدا کا کہا رہے ہم کو پہلے تو ایک بکتا ہوا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے وہ نہیں نکلا تو یہ بات بھی اس نے کہا اچھا اگر ان تین باتوں میں سے تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میرے نزدیک اور کوئی حل نہیں پر تمہاری مرضی جو چاہو کرو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک لشکر تیار کیا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 اور سینے میں ایک جگہ جو تھی وہ خالی چیزیں راقی تو سیدہ عائشہ سیدھی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو ان کے منہ سے نکلا کہ ساد کا ہی دشمن تمہیں اسی جگہ تیر نہ مارے اسی جگہ تیر لگا اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بند کرنے کے لیے خود فرمایا کہ اس کو کائی کرو یعنی داغ دو آگ میں لوا جلا کر داغ دو زخم پہ تاکہ خون بند ہو جائے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 ان کے حلیفوں کو آپ نے چھٹی دے دی وہ چلے گئے خبر تو یہ بھی تو ہمارے حلیف ہیں آپ رعایت کریں ان کو بھی رعایت دیں بھی چلے جائے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اپنی جماعت پیدا ہو گئی ان کی رعایت مانگنے کے لیے حالانکہ بنی ال نذیر نے تو صرف ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور بنی کو رہ دارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی ان کے اور ان کے جرم آسمان و زمین کا فرق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 کہ دیکھیں سرداروں کی باتیں کیسے ہوتی کہا لگا تقتل و تعفو ان تقتل تختل تختل واف تافر ان تتر فتر انہوں نے کہا حضور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن میں کوئی ایسا بیکار گرا پڑا بندہ نہیں ہوں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 احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اکیس سے فرمائیں